بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمۃ صلی اللہ علیہ و رحمت علومت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محتوسن جو تمام خانہ گرامی اور میدانی میرانیہ شرمجوخان گرامی باقی تمام سامع شموس سے ہی سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب شکو الحمد میں شاہج شریق نائب باپ باب نمبر انتالیس 39 نائن ہے باب القیراس کے نام سے ہنی اس باپ کو خیراس بھی بولتے ہیں مزا بھی بولتے ہیں ہاں جی یہ کاروباری سسٹم میں با میں سے جس میں شراکت میں دونوں پیسہ دیتے تھے یا دونوں مال جمع کرتے تھے پھر دونوں کام کرتے تھے فائدہ دونوں میں تقسیم ہوتے تھے ایسے بابل الخراس میں ایک شخص پیسہ دیتا ہے دوسرا کاروبار کرتا ہے تجارت کرتا ہے اس میں دونوں پیسہ نہیں دیتے ہیں، ایک شخص کا پیسہ ہے دوسرے کا کام ہے اور پھر منافع آپس کی معادات کے تحت تقسیم ہوں گے تو اس کو خراس اور مراد مزاربہ بولتے ہیں اور خراس کی تعریف کے حل و وہل مضاربہ تو اس کو مزاربہ بھی کہتے ہیں یعنی ایک لفظ کے ایک معنی کے دو لفظ سے تو یہ مزاربہ یا خراس کے معاملہ کیا ہیں لفظی تجمہ تو زاربا خراس سے ہے اور مزاربہ تو ذراب ذبوس سے ہے ہاں جی لیکن یہاں دونوں مراز نہیں ایک ہے ایک اصطلاحی مخصوص معنی ہیں وہ یہ ہے فرماتے خراج یا مقارضہ مزاربہ کا معنی یہ ہے ہاں یقون راس مال یہ کہ اصل سرمایہ لواحد ایک آدمی کا ہو فی اور کام اس میں الاخر دوسرے سے ہو ایک مال دے دے دوسرا کام کریں آپ نے ایک لاکھ روپے دے دیا دوسرے کو اس پر تجارت کرنے کے لئے اور وہما ہمہ اور یہ دونوں فائدے میں شریکان شریک ہوں گے بیمار جس طرح آقاد آلے جس پر ان دونوں نے عقت باندھی ہے جس طرح عقت باندھی آخ نے جو منفات ذکر کیا ہے اس حساب سے اس مال کے سرمایہ کے مالک کو بھی ملے گا اس حساب سے کام کرنے والے کو بھی ملے گا اس لیے فرماتے فائن آقاد آگاہ دونوں نے اس طرح باندھی کہ اعلیٰ یکونف آئیے کہ فائدہ جو ہے اس کام کے نظر میں جو فائدہ آئے گا تجارت میں بین نما فائدہ ان دونوں الاسویہ برابر تقسیم ہوگا جو اتنا بھی فائدہ ہے گا وہ برابر تاسم ہوگا تو اس رد میں تاثر فائدہ کتنا ملے گا تو کا نل لیک لمبین پھر تو نفعم دونوں سارے کو نِہ سوری ہوگا جتنا فائدہ ہوگا اس کا آدھا آدھا دونوں کو ملے گا نِہ سوری آدھا ملے گا وینا قدر اور اگر دونوں آگ باندال ان نلع ملے کام کرنے والے کے راج سلسا ایک تہائی ہاں اب رکوا یا ایک چوتھائی باقی جو ہے باقی جو فائدہ بچ گیا وہ لیرا بالمالی مال کے مالک کے لیے ہوگا ہاں جی تو سا یہ بھی صحیح ہے دونوں کی رضامندی سے ہاں نہ فائدہ آئے گا اس فائدے کا ہاں جی آدھا ہاں جی مالک کو آدھا کام کرنے والے کو یا جیسے سلوس ہو گیا تو کام کرنے والے کو مثلا جیسا اگر ایک لاکھ روپے فائدہ آ گیا تو سلوس جو ہے قریباً تینتیس ہزار تین سو کچھ جو ہے یہ کام کرنے والے کو ملے گا ہاں سلو شروع میں رق ہو تو اس کو پچیس بیس ہزار پچیس ہزار ملے گا اور باقی مال کے مالک کو ملے گا تو جیسے تو ایک ہے اسی حساب سے ملے گا ہمیں اسلامی دو تنگا جو مظاربہ ہوتے اس میں ابھی آپ نے ایک لاکھ دے دیا تو پچیس فیصد مثلاً دو فیصد ڈھائی فیصد دس فیصد اصل کا جو ہے آپ کو اصل ہے اس کا فیصد میں فائدہ دیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے اس مظاربہ جو ہے اس میں جتنا فائدہ آ گیا وہ دونوں کی قسمت پر معمنی ہے جتنا فائدہ آ گیا اس فائدے کو ہاں جی صحیح حساب کتاب رکھنا ہے اس میں آئی مکمل صحیح ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی بےمانی نہیں کر سکے اور یہ اسلامی شراکت بھی اور یہ مظاربہ بھی ایمانداری کے اصولوں پر استوار ہے اگر جو ہے ہاں جی فائدے میں جھوٹ نہ بولے آصل کو نقصان ہو جائے تو اس میں کم و جاتی میں جھوٹ نہ بولیں تو دونوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا کام کرنے والے کو یا والے کو جھوٹ بولیں دھوکہ دے دیں تو یقیناً کوئی پیسہ نہیں دے گا تو ایک کو کام نہیں آتا ہے پیسہ ہے دوسرے کو کام آتا ہے پیسہ نہیں اور دونوں نقصان میں رہے گا لیکن اسلامی یہ دونوں کاروبار ہاں جی تغا کی بنیاد پر کامیاب ہوگا ایمان کی بنیاد پر کامیاب ہوگا دیانداری کی بنیاد پر کامیاب ہوگا تو جو فائدہ دیکھنا ہے وہ فائدہ صحیح صحیح دیکھا ہے اس میں خیانت نک کریں ولی اور اس معاملات مضاربہ اور خراج کے لیے سطح تو ارکان ہے اس کے چھ ارکان ہیں پہلا رکن کیا ہے رکن اناول ہول مال ہے وہ مال ہے جس پر کاروبار کیا جائے تو وہ تو اس مال کی شرطیاں یقین دراہم ہے درہم ہو چاندی کا پیسہ دنانے یا دینار اس زمانے میں یہ دینار ہو دنہم ہوتے تو یہی پیسہ ہے اور آج کل جو ہے روپیہ ہے ڈالر ہے ہاں جی ریال ہے اس طرح ہے والا یہ دو شادی فرماتے ہیں اس میں جائز نہیں ہیں یہ کون المال یہ کہ راس المال, المال فلوسن اور زویفن سلو فلوشن جو ہے یہ پیسے کے معنی میں جو کم قیمت پر دلالت کرتے ہیں تو ہاں جی تھوڑی مالیت بند آتی کا کل بھی آپ کو ماننا لیا کھوٹا سونت چاندی کی کھوٹا پیسہ یعنی سونت چاندی کی بہت ہی کم درجے کے سون چاندی کی مالیت ہاں قسم کی ہوتی ہے اس کو ضویف سے تعبیر کے چونکہ اس سے کوئی حال فائدہ نہیں ہوگا ہاں اس سے کوئی جنس نہیں آئے گا کوئی اچھی جو خرید و حروخت کاروبار اس سے نہیں ہوگا لہذا ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے پیسہ درہم دینار صحیح بغیر مخصوص قسم کے ملاوٹ کے بغیر صحیح درہم دینار ہو تاکہ اس کو کاروبار میں کسی قسم کی ڈسٹرب نہ ہو اسی طرح اور عروج او سامان بھی نہیں ہونے چاہیے ایک بندہ دوسرے کو سامان دے دیں اس وقت تم کاروبار کریں پیسہ دینے اس کو درام و دینار کی شکل میں یا دوسرے اپنے اپنے ملک کے پیسوں کی شکل میں یہ پہلا رکن جو ہے کہتے ہیں تیسرے فرماتی باول مظاہرے میں جو رقم ہے وہ درام و دینار کی شکل میں اور ہر ملک میں اس ملک کے درامد ارام ہوں اور ایک جی ایسی معقول رقم ہو جس پر کوئی کاروبار کیا جا سکے اور رکن اسانی دوسرا رکن جو عرف فائدہ ہے یعنی فائدہ اور اس کو کیسے توے کرنا ہے وہ بشرط و فائدے کی شادی یقون معین فائدہ جو ہے ماہان ہونے چاہیے کتنا فائدہ ملے گا کام کرنے والے کو مالک کو لیکن کیسے معنی ڈھائی فیصد دو فیصد جس سے ایسا نہیں علنصف جتنا فائدہ ہو گیا جتنا فائدہ ہوگا اس کا نصف و تارفین کو ملے گا ہاں یا اب سروس یا ایک بیٹے تین ملے گا یا ابا والا روپ یا ایک بیٹے چار ملے گا اوریرے اس کے علاوہ دوسرے من المقادری ایک معین مقدم ہے ایک بٹ چھ ایک بٹ سات ایک بٹ آٹھ ہیں جو بھی منافع آ گیا اس کا دسواں حصہ آٹھواں حصہ چھٹا حصہ اس طرح معین ہو یعنی امن لاکھ بھی آپ کو لاکھ دے دیں آپ مجھے لاکھ پر دو ہزار روپئے دیتے جیسے آج اس طرح پیسہ لیتے ہیں فائدے پر سکسٹی پرائز وغیرہ میں اس کو مطالبہ نہیں کہتے یہ وہی سعودی کاروبار ہے تو سز فرماتے ہیں ولا یا جو مشہور اور ادھر جب فائدہ ہے اس کاروبار میں مدارمے میں فائدے کو رف کو مشہور رکھنا غیر معین طور پر رکھنا یہ صحیح نہیں ہے یہ نہیں کہ سہتے بھائی جتنا بھی فائدہ ہے کیا کام کرنے والے سے بولتے کچھ آپ کو دے دوں گا کچھ مجھے دے دو یا فائدہ آ جائیں گے تو دیکھا جائے گا اس طرح نہیں بولنا بار کی شروع میں ہی تحریر ہونا ہے جتنا فائدہ آئے گا اس کو دینداری کے ساتھ حساب کریں گے پھر اس حساب میں سے جس کے لیے جتنا طے ہو گیا اس کو وہی دے دیں گے اور رکن سالی تیسرا رکن العمال کام ہے ہاں جی میں نے پیسہ دیا تو دو دوسرے نے کام کرنا ہے تو وہ کام وہ کام کیا ہونا چاہیے بس شرط ادھر باب مظاربے میں ہاں جی مظاہرہ میں جو ہے کام کے لیے شرط ہے کہیں یقون تجارت نہیں تجارت کے شکل میں ہونی چاہیے ہاں دوسرے صنعتوں کی شکل میں نہ ہو ولی یا یقون یا یا حرفت ہاں جی اس بابرا مضالبہ اور خیرات میں جو ہے جو کام جو کرنا ہے جس کے لیے پیسہ دیتے ہیں وہ پیش جائز نہیں ہے یقون حرفت یہ کہ ہو وہ کام ایک کوئی پیشہ ہو بنا حیرف پیشوں میں سے المتداولت جو شہر میں عام طور پر ہاں جی جاری چلا آ رہی ہے عام طور پر جھنجہ شہر میں جو پیشہ عام طور پر جاری ہیں متداوی یعنی جو پیشے عام طور پر شہر میں موجود ہیں ان پیشوں میں سے کوئی پیشہ نہیں ہونی چاہیے جیسے کل خیات درجی کا کام یہ بھی پیشہ ہے ہاں اس کے لیے پیسہ نہ دیں وہ نسا آ جائے کپڑا بننا ہے اس کے لیے پیسے نہ دیں کیونکہ یہ تجارت میں نہیں آتا ہے وہ سب باغا اور رنگ کرنا کپڑوں کو یہ عمل بھی ہونا چاہیے پاک کپڑوں کے رنگ کریں یا جیسے چیزوں کو وغیرہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی پیشہ اس رکن ہے تیسرا رکن یہ ہے پیشہ جو کام آپ پیسہ دیں گے طرح اس پر کاروبار کریں گے تجارت کریں گے تجارت کی شرط رکن و رابع چوتھا رکن اشغت و الفاظ ہاں آپس میں جو شیغات یہ ہوتی ہے معالے کی قرارداد یوں سمجھا بھائی یہ قرارداد و ہونے یوں ہونی چاہیے بھائی یقول المزارت یہ کیا ہے مظارف یعنی وہ پیسہ دینے والا مال کا مالک کا لمزارف جس نے کام کرنا ہے جس نے آپ کے پیسے پر کام کریں اس کو مزارف بولتے ہیں اس سے کہے زارف تو میں نے تمہارے ساتھ مزاروے کا معاملہ کیا تو کا میں نے تمہارے ساتھ تھراس کا معاملہ کیا اوعمل تو گا میں نے تجھے عامل کرا دیا میرے پیسوں پر کام کرنے والا تجارتی عامل قرار دیا اور فائدہ اس طرح اللہ کا یہ کہ تمہارے لیے منارف فائدے میں سے شروع میں توے کریں گے انس آدھا ہوگا اور شروع سے ہوگا اوقا یا اسی طرح ایک چوتھائی ہاں ایک بڑے پانچ چھ سال جتنے بھی تو کریں گے وہ بھی اس وقت عمل بولیں گے یہ فائدہ بھی توئے کرے گا ہاں جی تو وہ جس کو اپنے پیسہ دیا ہے کام کرنے کے لیے فیاق وہ کہے گا فیاقل المزارف جواب میں کہے گیا قبل تو ہاں میں نے قبول کیا آپ کی جو ہے منافع کو بھی میں نے قبول کیا اور پیسے کو بھی میں نے مزاروے کے معاملہ کرنے کے لیے قبول کیا یوں بولیں تو یہ عق تمام ہو جاتے ہیں. ایک ایک اور ترکبی والمزار اور اگر مال کا مالک پیسے کا مالک وہ کہیں جس نے کام کرنا ہے ہاں یہ عامل سے کہیں فضل مالا میرے اس مال کو لے لو میں میرے اس پیسے کو لے لے و تجربے اس پر تجارت کرو اور وہ مینا ریف ہی لگا اور فائدے میں سے تمہارے لیے ہاں جی قزا اتنا ہوگا تو یہ کریں بھائی آدھا ہوگا ایک بار تین ہوگا ہاں جی اس طرح بولیں تم یہ میرے پیسہ لے کے اس پر تجارت کو تمہیں اتنا فائدہ دے دوں گا تو اس طرح کہنا بھی صاحب صحیح صبح فرماتے ہیں وہ کھل و لفظ ہر و لفظ آپ کے باب میں یوفھی جو حاضل جو اس معنیٰ کو فائدہ اس معنی کا فائدہ دے یعنی میں تمہیں ہاں جی ایک مظاہر قرار دے رہا ہوں میں تمہارے سلق کا معاملہ مزاروں کا معاملہ کر رہا ہوں اور تم یہ مال لے لو اور اس پر جو ہے تمہیں اتنا فائدہ ملے گا ہاں جی تو اس طرح وہ جو ہے وہ ابھی عربی, عربی میں بولا فرماتے ہیں کسی بھی زبان میں ہاں جی وقول اللہ جن ہر بل یوفی داض المن جو یہی معنیٰ جو پر ذکر ہو گیا یہی معنیٰ ادا کریں یہی لسانی کسی بھی زبان میں عربی خواربی زبان ہوں. ابھی فارسی یا فارسی زبان ابھی ترکی یا ترکی زبان او اور غیر کلاس دوسرے زبانوں میں جیسے ہماری اردو زبان بلتی زبان انگلش زبان یعنی کے سے زبان میں معانی یہی ہونی چاہیے تو صحیح ہے تو یہ چوتھا رکن ہو گیا پانچواں رکن جو ہے رکن الخامس المزارب مزارب یعنی پیسہ مال کا مالک اس کے لیے کیا شرط ہے جس نے پیسہ دینا وہ شرط مزارب کے لیے شرط یہ ہے یا کن بالغ کے وہ بالغ ہو آخر ناخل و نازات ہو یا اگر غلام ہے تو وہ جس کو کاروبار وغیرہ کرنے کا اس کی مالک کی طرف سے ایزن ہو اور ایسا جن کے حضور تصرفات ہوں جس کی تصرفات یعنی اور اوشا اس کو یہ ہو اس کی تصرفات مال میں نافذ ہوتا یہ کہ وہ پر کسی قسم کی پابندی اپنے مال میں تصرف کا نہ ہو اس غلام کا بھی ذن ہو اس کی تصرفات نافذ ہو اور خود اسی شاخ کو بھی جس نے پیسہ دوسرے کو دینا ہے اس پر کسی قسم کی پابندی اپنے مال میں تصرفات کو اس پر لاگو نہ ہو جیسے صاحب نے بابر ہجر میں پڑھ لیا اور قسم کے پابندی کا شکار نہیں ہونے چاہیے تو یہ مال ساب مال کی نشرت غیر رکن شادی چھتہ رکن جو ہے المزارب جس نے کام کرنا ہے جس کو آپ پیسہ دے رہے ہیں ہاں جی شراکا مدارفات بنیاد پر کاروبار کرنے کے لیے تجارت کرنے کے لیے تو اس کو رکن سادس مزارف ہے جس نے آپ کے پیسے پر کام کرنے آپ سے پیسہ لے اس کے شرط کیا ہے وہ شرط تو اس کے شرط یہاں یقون لکھا اس میں بھی شرط ایسا ہی ہے مطلب کیا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بالغ ہو آخل ہو آزاد ہو یا غلام ہو اس کو آقا کی طرف سے کاروبار کرنے کا ہو اور اس کو مال میں تصربات کی اجازت ہو کہتے وہ بھی اس کے لیے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے غلام آزادان بالغ عاخل آزاد اور ساتھ ہی ہو اور فی جواز تصرفات ہے yani اس کے لیے بھی شادیاں یقون کزال کی اسی طرح ہو کہ چیز میں فی جواز تصرفات اپنے مال میں تصرف کرنے کا اپنے مال کو کسی کو بیچنے کا خریدنے کا دینے کا لینے کا کوئی بھی لین دین کرنے کا اس کو شران اجازت ہو جس کو آپ پیسہ دے رہے ہیں اور وہ کسی قسم کی پابندی کا شکار نہ ہو کم عقل ہونے کی وجہ سے مقروس ہونے کی وجہ سے ہاں جی یا غلام ہونے کی وجہ سے نابالغ ہونے کی وجہ سے ہاں جی اس ان کا قسم کی پابندی کا شکار نہ ہو ہاں جی؟ تو یہ شرائط ہے تو کل جو ہے باب المزارب میں یا خراج کا دونوں ایک ہی لبس کے دو, دو ایک کے دو لبس ہیں کہ اس کاروبار میں پیسہ ایک کا کام دوسرے کا ہے فائدہ دونوں میں تاثم کرنے لیں آپس کے معاہدے کے مطابق ہانجیں تو اس کا معاملہ ایک کو معاملہ اختراض کہتے ہیں وہ آج کے جو ہے جدید بینکاری نظام میں بھی مسلمان ان افواؤ سے اس سے وعدہ کر کے بینکاری سسٹم کو ان اصولوں پر اس سے پہلے جو شراکت ہے ان کے اصولوں پر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس پر اگر مسلمان علما مزید اس میں دلچسپی لے کے قوانین وضع کریں علامہ سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی اور اپنے کاروار وغیرہ کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق کر